السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا باب باب الاخلاث ہم حدیث نمبر لیں گے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کر رہے ہیں اللّہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے لیکن جبریل اور ان الفاظ سے نہیں ہوتی لیکن یہ اللہ کے ہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کیا جاتا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں قع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قطب الحسناتی و سی آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پاس انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھ لیتا ہے ثم بیہ نظال کا پھر اس کو بیان کرتا ہے وضاحت کرتا ہے فمن ہم حسنت ان فلم یا تب اللہ تباط ان دہ حسنت کا ملتاً اور جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے وہ انَ مبیحا فعاملہ اور اس کا جو ارادہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا وہ اس پر عمل کر لیتا ہے قطب اللہ عاشار حسناتن تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس نیکی کے بدلے اپنے پاس دس دراجات لکھتے ہیں دس نیکیاں لکھ لیتے ہیں اور یہ دس تک ہی نہیں آگے بھی جاتی ہیں الاَبیت فن الاء فن کثیرہ دس سے لے کر سات سو تک سات سو کے بعد پھر اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اس سے آگے جتنی بھی ہو سکیں سکے ضیفن الاضافن کثیرہ بہت ساری نیکیاں دراجات ثواب اللہ تعالی اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور یہ نیت پر ہوتا ہے انسان کی جو نیت ہے دل کا ارادہ ہے نیکی کی پختگی ہے اس پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ انہی سعت ان فلم یا ملح اللہ عن دہ حسنت اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فلم یا عمل لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لیتے ہیں وہ انہم بھی ہا اور اگر وہ اس برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر وہ عمل بھی کر لیتا ہے قطب اللہ سید عطن واحدہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس برائی کے بدلے ایک برائی ہی لکھتے ہیں متفع کنالیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ سے وہ بیان کرتے ہیں حدیث قدسی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلام وضاحت فرما رہے ہیں انسان کے بارے میں کہ اس کا جو ارادہ ہے نیکی کا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو رحمت ہے اس کی وسیع رحمت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے بارے میں ہے کہ انسان اگر ارادہ کرتا ہے اس کا جو ارادہ ہے اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے تو اب ارادہ جتنا اس کا مضبوط ہوگا جتنا اس میں خالص پن موجود ہوگا اسی معیار کے مطابق اس کی اسی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دراجات دیں گے دس سے لے کر سات سو تک بلکہ پھر سات سو بچ سے بھی آگے کوئی تعداد نہیں ہے اس کی اب یہ انسان پر ہے کہ وہ نیکی کرتے ہوئے اپنی نیت کس طرح کی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کس طرح کا سلا پاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پر یہ بھی ہے اس امت محمدیہ پر خاص کر ہے کہ اگر انسان دل کا ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ لیتا ہے اگرچہ اس نے بھی کی نہیں ہوتی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے ہم اسی طرح پھر دوسری نعمت اللہ کی یہ بھی ساتھ ہے کہ اگر انسان دل میں برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی حجر دیتے ہیں کہ برائی کا ارادہ اس نے کیا لیکن میرے ڈر سے میرے خوف سے تقوا اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کا ارادہ بدل دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بھی پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں اور پھر تیسرا انعام اللہ کا ہم پر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ بھی انعام کر رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی برائی کر لیتے ہیں کوئی ارادہ کر کے یا غیر ارادے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی ہماری برائی لکھتے ہیں گناہ لکھتے ہیں اس کو بڑھاتے نہیں ہیں جبکہ نیکی بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ بھی ہم پر نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں اللہ کا فضل ہے تو ہمیں اپنے دل کا ارادہ خالص رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے اچھا ارادہ رکھتے ہوئے اچھی سوچ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف جانا چاہیے اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے ہم ان نیکیوں کا درجہ پا سکیں اور اپنے دل کو ارادے کو پختہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کا حقدار حق ٹھہر سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی نیکی کرنے والوں میں سے جن کے درجات دس سے سات سو اور پھر سات سو سے بھی آگے تک ان جیسا ہی بننے کے توحید فرمائے اور ہمارے دلوں کا اسی طرح بنا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق تع فرمائے و توفیقی اللہ بلّا عليه ہی توکل انیب